قُلْ هُوَ الرَّحْمَانُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ من هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ آپ کہہ دیجئے وہ نہایت مہربان ہے ہم اسی پر ایمان لے آئے ہیں اور اسی پر بھروسہ کرتے ہیں تو قریب جان لوگی کھلی گمراہی میں کون پڑا ہوا ہے مشرقین مکہ کہا کرتے تھے کہ وہ لوگ حق پر ہیں اور محمد گمراہ ہو گیا ہے اسی لیے بہکی بہکی باتیں کرتا ہے اس بات کو ہمیشہ رہتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اولین صاحب اکرام سے جدال و مناقشہ کرتے تھے اور نوبت بینجا رسید کہ انہوں نے حق کی آواز کو خاموش کرنے کی ہر ممکن کوشش کی اور مسلمانوں سے جنگیں کی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ انہیں اپنے ایمان اور ان مشرقوں کے کفر سے باخبر کر دیں تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ حق پر کون ہے اور زلالت و گمراہی نے کن کے دلوں پر ڈیرے ڈال دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ انہیں بتا دیجئے کہ ہم رحمان کی ذات پر ایمان لے آئے ہیں اور عملی طور پر اس ایمان کے تقاضے کو پورا کرتے ہیں اور ہم ہر حال میں اسی کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں جبکہ تمہارا حال یہ ہے کہ نہ تم رحمان پر ایمان لائے ہو اور نہ اس کی ذات پر تمہارا بھروسہ ہے اس لیے یہ بات واضح ہو گئی کہ ہم راہ حق پر گامزن ہیں اور ذلالت و گمراہی تمہاری قسمت میں آئی ہے